ہم بو نات بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ کروزا رہا ہے نصیب ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ کام الحمد للہ وسلط وسلام علام نبی بعدہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتٍ فن وَإِنَّ صبات امین فرو جمیا و ان امین کم لمبک انیبت علیہ ازلم اکم ازلم اکم شہید صدق اللہ نزیم آج کے درس کا آغاز صورت النساء کی آیت نمبر اکہتر سے کیا جا رہا ہے اس سے پہلے جو آیات گزری ان میں مسلمانوں کا حکم تھا کہ منافقین سے بچ کر رہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں یہاں سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں ان میں کفار سے جہاد اور ان سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنے کا حکم ہے اور اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہے اللہ فرماتے یادین خزو حض رقم اے ایمان والو اپنی احتیاط کر لو اپنے بچاؤ کا سامان کر لو فن فرو سباتن امین فرو آ پھر گروہ گروہ کوچ کرو یا اکٹھے کوچ کرو اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان کر لو اپنی احتیاط کر لو لفظ استعمال کیا گیا ہزر کا اور لغت میں ہزر کا معنی ہے تق بیدار ہو کر رہنا ہوشیار رہنا اور اسی طریقے سے لغت میں ہزر کا معنی ہے مستعد رہنا تیار رہنا یہ تو لغت میں ہزر کا معنی ہے ویسے اس کا مفہوم وسیع ہے ہر وہ چیز جو دشمن سے بچاؤ کے کام آئے اس پر ہزر کا اطلاق ہوتا ہے اس میں ہتھیار بھی آ جاتے ہیں اور اس میں تدبیریں بھی آ جاتی ہیں اے ایمان والو تم اپنے بچاؤ کا سامان کر لو احتیاط کر لو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تم دشمن کے مقابلے میں اسلحے کے میدان میں تیار رہو طاقت کے میدان میں قوت کے میدان میں تم تیار رہو دشمن کے پاس گھوڑے ہیں تو تم گھوڑے تیار رکھو دشمن, دشمن کے پاس اونٹ ہیں تو تم اونٹ تیار رکھو اور آج کے زمانے کے اعتبار سے دشمن کے پاس ٹینک اور توپے ہیں تو تم بھی ان کی تیاری رکھو دشمن کے پاس ہوائی جہاز ہیں جنگی جہاز ہیں تو تم بھی تیاری کر کے رکھو یہ مانا بھی بنتا ہے اور یہ مانا بھی بنتا ہے کہ کہ تم دشمن کے مقابلے میں تدبیر کرتے رہو تدبیر کے میدان میں بھی ایسا نہ ہو کہ تم مات کھا جاؤ تم شکست کھا جاؤ ہوشیار رہو چکنے رہو اب دشمن سے بچاؤ کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کے شہروں کا علم ہو ان کے ساحلوں کا علم ہو ان کے دریاؤں کا علم ہو ان کے راستوں کا علم ہو ان کی فوجوں کی تعداد کا علم ہو ان کی جنگی تیاریوں کا علم ہو ان کے فوجیوں کی نفسیات کا علم ہو ان سب چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے اپنے بچاؤ کے لیے اپنی حفاظت کے لیے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دشمن کے بارے میں مکمل باخبر رہتے تھے ان کی عبادت ان کی تلاوت ان کی تہجد ان کے روزے ان کا تصوف ان کی خانقاہ ان کی تبلیغ و دعوت انہیں اس کام سے روکتی نہیں تھی وہ ایسے بھولے بالے اور سیدھے سادھے نہیں تھے کہ انہیں دشمن کی کسی سازش کا پتہ ہی نہ ہو اور دشمن کی تیاریوں کا اسے علم نہ ہو ایسا تو ہوا کہ دشمن کو پتہ ہی نہ چلا مسلمانوں کی تیاری کا لیکن ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کو پتہ نہیں چلا دشمن کی تیاری کا مکہ میں مسلمانوں کے جاسوس تھے جو ہر اہم واقعے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے رہتے تھے چنانچہ آپ دیکھیں خدیبیہ کا معاہدہ یہ مشرقین نے توڑا مکہ کے اندر اور مسلمانوں کو ان کی عہد شکنی کا پورا پورا علم تھا چنانچہ ابو سفیان کو جب غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے معاہدہ توڑ کر خود اپنے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ تجدید عہد کے لیے مدینہ آیا حضور سے ملا صحابہ اکرام سے ملا لیکن سب کا جواب ایک جیسا تھا ایسا نہیں کہ کسی کا جواب کچھ ہوتا اور کسی کا جواب چھوتا سب کو پہلے سے پتا تھا کہ مشرقین نے کیسے معاہدہ توڑا ہے اور ابو سفیان یا کوئی دوسرا اگر آیا تجدید معاہدہ کے لیے تو پھر کیا جواب دینا ہے یہ انہیں پتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں کس طرح اپنی ذہانت کا استعمال کرتے تھے اس کی مثالیں تو بہت ساری ہیں ایک چھوٹی سی مثال ارض کر رہا ہوں جنگ بدر سے پہلے مسلمان سپاہی کفار کے دو غلاموں کو گرفتار کر کے لے آئے وہ بالکل سیدھے سادھے سے غلام تھے جنہیں کچھ زیادہ معلومات نہیں تھی مسلمان ان سے مشرقین کے لشکر کی تعداد معلوم کرنا چاہتے تھے وہ کہتے ہمیں علم نہیں ان پر سختی کرتے وہ کہتے ہمیں علم نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے آپ نماز سے فارغ ہوئے آپ نے ان غلاموں سے چند سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ روزانہ تمہارے لشکر میں کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ نو یا دس اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرقین کے لشکر کی تعداد نو سو سے ایک ہزار کے درمیان ہے اس لیے کہ ایک اونٹ جو ہے یہ سو آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور باقی تعداد اتنی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگی تدابیر اختیار کی اور جس طریقے سے اپنے لیے محل وقوع اپنے لیے ٹھکانہ وہ منتخب کیا اور جس طریقے سے مسلمان سپاہیوں کو منظم کیا دشمنوں کے مقابلے میں اگر اس کا حال معلوم کرنا ہو تو آپ میجر محمد اکبر خان ان کی کتاب ہے حدیث دفاع برگیڈیئر گلزار احمد کی کتاب ہے غزوات رسول اور محمود خطاب شیش کی کتاب ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت سپاہ سالار اور ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب کی کتاب ہے عہد نبوی کے میدان جنگ ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے آپ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جدید ترین ٹیکنالوجی اور تدابیر اختیار کرنے میں کسی بڑے سے بڑے ماہر سپا سلار سے پیچھے نہیں رہے اور آج کے ماہرین جنگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات آپ کے میدان جنگ آپ کے طریقے جنگ آپ کی صف بندی وغیرہ کا جب حال دیکھتے ہیں اور باریک بینی سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضور سے بہتر جنگی تدبیر اختیار نہیں کی جا سکتی تھی آج ہم بڑے ہوشیار بنتے ہیں ہمارے لیڈر آکسفورڈ اور کیمبرج اور نامعلوم کن کن یونیورسٹیوں کے پڑے ہوئے لیکن اول تو یہ کہ ہمیں اپنے دشمن کا علم نہیں ہے ہمارا دشمن کون ہے دشمن کا علم نہیں ہے افغانوں کو یہ بتا دیا گیا کہ تمہارا دشمن پاکستان ہے پاکستانیوں کے ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ تمہارے دشمن قبائلی ہیں چیچن ہیں عزبک ہیں اربوں کو بتا دیا گیا کہ تمہارا دشمن ایران ہے ایرانیوں کے ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ تمہارا دشمن سعودی عرب ہے الفتح کے ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ تمہارا دشمن ہماس ہے ہماس کے ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ تمہارا دشمن الفتح ہے دیوبندیوں کے ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ تمہارے دشمن بریلوی ہیں بریلویوں کو بتا دیا گیا کہ تمہارے دشمن دیوبندی ہیں مقلدین کے ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ تمہارے دشمن غیر مقلد ہیں اور غیر مقلدوں کو یہ بتا دیا گیا کہ تمہارے دشمن یہ سارے کے سارے مقلد ہیں چنانچہ دنیا بھر کے مسلمان بڑے خلوص کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ بڑے انہماک کے ساتھ اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کرتے ہوئے اپنے اپنے دشمن کے خلاف مصروف عمل ہے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ مجھے معاف فرمائے میں تو یوں کہتا ہوں کہ دیکھا جائے تو دشمنوں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن خود مسلمان ہے اس وقت اللہ معاف فرمائے یا تو اپنوں پر کلہاڑا چلاتے ہیں یا اپنے اوپر ہڑا چلاتے ہیں بس یہ دو کام ہے اس وقت مسلمانوں کے یا اپنوں کے اوپر کلاڑا یا خود اپنے اوپر دشمن محفوظ ہے وہ خوش ہو رہا ہے میری جنگ یہ لڑ رہے ہیں جو کام مجھے کرنا چاہیے تھا وہ یہ کر رہے ہیں تو اول تو دشمن کا ہی پتہ نہیں جو دشمن کے بارے میں جانتے ہیں وہ اس کی سازشوں سے بے خبر اس کے طریقے جنگ سے بے خبر جبکہ دشمن کا یہ حال ہے کہ ہمارے ہر ملک میں ان کے جاسوس بلکہ ہر محکمے میں ان کے جاسوس ہماری ہر جماعت کا ہر لیڈر کا انہیں علم اور ہمارے پاس سوائے جذباتی نعروں کے اور کچھ بھی نہیں ہے نعرے ہی نعرے تقریریں تقریریں باتیں ہی باتیں ارض کر رہا تھا کہ اللہ نفرما کہ یا یو حلین آمنو خزو حضر اے ایمان والو اپنا بچاؤ اختیار کر لو بچنے کی تدبیر کر لو تو دونوں چیزوں پر اطلاق ہوتا ہے اسلحہ لے لو یہ بھی بچنے کی تدبیر ہے اسلحہ رکھو اپنے پاس اور یہ بھی مطلب ہے اس کا کہ بچنے کی تدبیر اختیار کرو سوچو سوچو تمہارا دشمن کون ہے دشمن کا طریق جنگ کیا ہے وہ میڈیا کے طریقے سے کیسے تم پر حملہ آور ہو رہا ہے معیشت کے ذریعے سے کیسے تم پر حملے کر رہا ہے سیاست کے ذریعے سے کیسے تم پر حملے کر رہا ہے تم سوچو اس کی تدبیریں دیکھو اور ان کا توڑ تلاش کرو ہے اللہ پورے عالم اسلام میں شاید ہی کوئی ایسی جماعت ہو جو پوری طرح دشمن کے عزائم سے واقف ہو اور پھر امت کے سامنے ان عزائم کا توڑ بھی پیش کرنے کی کوشش کرتی ہو یہاں ایک اہم سوال ہوتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ اللہ فرما رہے کہ اپنے بچاؤ کا سامان لے لو بچاؤ کی تدبیر کر لو میں نے ارض کیا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم ہتھیار اپنے پاس رکھو بے خبر نہ رہو ڈبلو ڈبلو ڈبلو چکنے رہو مسلح رہو تو سوال یہ ہے کہ کیا ہے کا رکھنا اور بچاؤ کا سامان کرنا توکل کے منافی نہیں ہے مسلمان تو متوکل ہوتا ہے اور اللہ نے مسلمان کو توکل کرنے کا حکم دیا اللہ پر توکل کرو تو اللہ پر توکل اگر کرتے ہیں تو پھر ہتھیار کی کیا ضرورت ہے ویسے بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے لا یغنی ہزر من قدر یہ بچاؤ کا سامان یہ اسلحہ اور یہ تدبیریں تقدیر سے نہیں بچا سکتی یہ ایک روایت بھی آئی کہ یہ اسلحہ اور بچاؤ کی تدبیریں یہ تقدیر سے نہیں بچا سکتی اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اسلحہ رکھو اپنے پاس تیاری رکھو دشمن کے مقابلے میں کیل کانٹے سے لیس رہو بے خبر نہ ہو جاؤ جہاں تک سیدہ عشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کا تعلق ہے یا لا یغنی ہزر من قدر کہ بچاؤ یہ تقدیر سے نہیں بچا سکتا اول تو یہ روایت ضعیف ہے اگر اس کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو یاد رکھیے کہ بچاؤ کا سامان کرنا یہ تقدیر کے منافی نہیں ہے بلکہ ہزر بچاؤ کا سامان یہ بھی تقدیر میں شامل ہے توکل کے منافی نہیں ہے اگر بیماری تقدیر میں ہے تو بیماری کا علاج بھی تقدیر میں ہے حادثہ اگر تقدیر میں ہے تو حادثے بچنے کی حادثے سے بچنے کی تدبیر کرنا یہ بھی تقدیر میں ہے اگر ہم کسی بچاؤ کا سامان کرنے والے پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم اعتراض کیوں کرتے ہو تم احتیاط کیوں کرتے ہو یہ توکل کے منافی ہے یہ احتیاط یہ اسلحہ یہ اپنی حفاظت یہ تو توکل کے منافی ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ پر کوئی دشمن حملہ کرے اور آپ دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے دیوار کی اوٹ میں چلے جائیں یا کسی پناہ گاہ میں چلے جائیں تو کوئی بیوقوف کہے ارے کیا تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہو کیا تم توکل والے نہیں ہو کیا تقدیر پر تمہارا یقین نہیں ہے اگر گولی لگنی ہے تو وہ دیوار کے پیچھے بھی لگ جائے گی اور نہیں لگنی تو سامنے بھی نہیں لگے گی لہذا تمہیں چاہیے کہ سینہ تان کر گولی کے سامنے رہو تو بھائی توکل کا یہ مفہوم کو بیوقوفی بیان کر سکتا ہے قرآن اور حدیث سے توکل کا یہ مفہوم ثابت نہیں ہے بلکہ حدیث سے جو توکل کا مفہوم ثابت ہوتا ہے اور قرآن سے وہ یہ کہ تدبیریں ساری اختیار کی جائیں جو جائز تدبیریں ہیں اور تدبیریں کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب تشریف لائے مشہور واقع ہے اور حضور نے ان سے پوچھا اونٹ کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو جس اونٹ پر سوار ہو کر آئے ہو اسے کہاں چھوڑا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے توکل پر چھوڑا تو حضور نے فرمایا کہ پہلے باندھو پھر اللہ پر توکل کرو پہلے اس کو باندھو پھر اس پر توکل کرو گھر میں پہلے تالا لگاؤ پھر اس کے بعد توکل کرو توکل کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ گھر کے دروازے کھلے چھوڑ دو کہ میں اللہ پر توکل کرنے والا ہوں ورنہ اگر آپ اللہ پر توکل کر کے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو چور ڈاکو بھی اللہ کے توکل پر ہی راتوں کو پھرتے ہیں دیکھیں کوئی بیوقوف دروازہ کھلا چھوڑ دے بند کرنا بھول جائے تو ہماری روزی کا بھی کچھ بندوبست ہو جائے واقع عرض کیا کرتا ہوں کہ دو بھائی باری باری جنگل میں بکریاں چراتے تھے ایک پر توکل کا زیادہ غلبہ تھا کچھ تو دوسرا بھائی گھر میں آئے ہوا تھا واپس جانے لگا تو دیکھا کہ وہ سوفی صاحب بھی آ رہے ہیں وہ کرنے والے وہ بھی آ رہے ہیں تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی بکریوں کو کس کے حوالے کر کے آئے ہو کہنے لگے کہ اللہ کے حوالے کر کے آیا ہوں توکل کر کے اللہ کے حوالے کر کے آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم بکریوں کو توکل پر چھوڑ آئے ہو تو یہ جنگل کے بھیڑیے پر بھی بھیڑیے بھی تو توکل پر ہی پھر رہے ہیں یہ تو تم سے زیادہ توقل کرنے والے ہیں ہم نے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ گھر میں غذا کا ذخیرہ کیا ہوا ہے جنگل کے درندوں اور چرندوں اور بھیڑیوں نے تو کچھ بھی ذخیرہ نہیں کیا ہوا وہ تو اللہ کے توکل پر ہی پھرتے ہیں دیکھ کچھ شکار مل گیا تو تو بھائی توکل کا مفہوم یہ نہیں ہے. حضرت ساحل فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتے ہیں کہ توکل ترک سبب کا نام ہے توکل نام ہے ترک سبب کا سبب کو چھوڑ دو یہ ہے توکل تو فرمایا کہ ایسا شخص حقیقت میں اللہ اور اللہ کے رسول پر اعتراض کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول پر اعتراض کرتا ہے اس لیے کہ اللہ نے سبب اختیار کرنے کا حکم دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار فرمائے کیا ایسا نہیں ہے کہ جنگ کے موقع پر حضور نے اسباب اختیار فرمائے افراد کو اکٹھا کیا اسلحے کی تیاری کی گھوڑے اونٹ جتنا ہو سکتے تھے آپ نے جمع فرمائے چندہ جتنا ہو سکتا تھا آپ نے جمع کیا اور پھر آپ دشمن کے مقابلے میں نکلے ہیں ظاہری تدابیر جتنی تھی وہ آپ نے اختیار فرمائی اسی طریقے سے رزق حلال کے لیے صحابہ اکرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرنے کا حکم دیا ترک سبب کا حکم نہیں دیا اور حضور نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی العبد المؤمن المحترف اللہ پاک ایسے مومن بندے سے محبت کرتے ہیں جو کام کرنے والا ہے جو صنعت و حرفت والا ہے جو ہنر والا ہے اس ہنر سے کام کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس شخص سے محبت کرتے ہیں تو میرے بھائیوں اور بہنوں تبکل کا مفہوم ترک سبب نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ سبب کو سب کچھ نہ سمجھا جائے سبب کو سب کچھ نہ سمجھا جائے کہ سبب ہی سب کچھ ہے باڈی گارڈ اسلحہ اور حفاظتی تدابیر یہ ضروری لیکن جب تقدیر آ جائے تو باڈی گارڈ اسلحہ اور حفاظتی تدابیر میں سے کوئی چیز بھی انسان کو موت سے نہیں بچا سکتی بلکہ ہمارے سامنے تو اکثر و بیشتر جن لوگوں پر حملے ہوئے اکثر وہ باڈی گارڈوں والے تھے اور اسلحے والے تھے حفاظتی سامان والے تھے لیکن اس کے باوجود ان کو یہ چیزیں موت سے نہ بچا سکیں آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر عمومی طور پر کلمہ حق کہنا بڑا مشکل ہو گیا بہت مشکل قرآن کا درس دینا دین کی خالص بات کرنا کراچی کے اندر بہت زیادہ مشکل اس لیے کہ بہت سارے علماء حق مسلسل کراچی میں شہید کیے گئے بہت سے علماء کرام تو میں ان علماء کے جوتوں میں بیٹھنے والا ایک ناقص سا شاگرد ناقصت طالب علم قرآن کا درس میں بھی دیتا ہوں مجھے بھی بہت سے ساتھیوں نے سمجھایا حالات بہت خطرناک ہیں اور سچی بات یہ کہ بعض اوقات تو اتنا سمجھایا اور ایسا حالات کا خطرناک نقشہ میرے سامنے پیش کیا کہ یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات گھر سے نکلا تو یوں خیال کر کے نکلا کہ شاید واپس آؤں گا یا کہ نہیں آؤں گا لیکن اکثر میں نے ان کو یہی جواب دیا کہ موت آئی ہو تو پھر کوئی چیز موت سے بچا نہیں سکتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرے جو اس کی طاقت میں ہے اس کے مطابق اپنے بچاؤ کا سامان نہ کرے یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے تو بہرحر فرمایا کہ یادین آمن <سلام> آمنو حزر کم اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان لے لو احتیاط کر لو فن فرو سبات اوین فرو جمیا پھر گرو در گرو اللہ کے راہ میں نکلو یا اکٹھے نکلو یاد رکھیے یہ قرآن ہے قرآن ہم تو قرآن سناتے ہیں بھائی قرآن جہاد کی بات کرے گا ہم جہاد کی بات کریں گے قرآن تبلیغ کی بات کرے گا ہم تبلیغ کی بات کریں گے قرآن تصوف کی بات کرے گا ہم تصوف کی بات کریں گے قرآن تجارت کی بات کرے گا ہم تجارت کی بات کریں گے ہم قرآن کو بدل نہیں سکتے جو قرآن کہتا ہے وہ تو بیان کرنا ہوگا اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم مسلمان نہیں ہیں قرآن کو بدل نہیں سکتے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہاد کی آیات میں اپنی طرف سے تعبیل کر کے ادل بدل کر کے کہتے ہیں یہ حکم کبھی تھا آج نہیں ہے یا اس کا مفہوم کچھ اور ہے ایسا نہیں کر سکتے ہمیں خود بدلنا ہوگا ہم قرآن کو نہیں بدل سکتے ہاں جان لیجئے قرآن کو تبلیغی نہ بنائیں اور قرآن کو جہادی نہ بنائیں اور قرآن کو صوفی نہ بنائیں اور قرآن کو مدرس نہ بنائیں قرآن کو خانقاہی نہ بنائیں قرآن کو قرآن ہی رہنے دیں ہاں خود اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بدل لیں جو قرآن کہتا ہے ویسے بن جائے وہ کس قدر بے توفیق فقی حرم خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں تو ہمیں قرآن کو نہیں بدلنا اپنے آپ کو بدلنا ہے قرآن کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان جہادی ٹریننگ حاصل کرے اور ہر وقت مستعد رہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد آپس ہی میں ایک دوسرے کے سینے پر گولیاں چلانا شروع کر دیں اور کہیں میں جہاد کر رہا ہوں بعض لوگوں نے جہاد کا مطلب یہ سمجھ رکھا ہے بس مارو جہاد کا مطلب ہے بس مارو اپنوں کو مارو غیر کو مارو جس کو بھی مارو مارو دو چار کو مارو یہ جہاد ہے میرے بھائیو یہ جہاد نہیں ہے جہاد انفرادی عمل نہیں اجتماعی عمل ہے اجتماعی عمل جیسے اگر کوئی چوری کرے ڈاکہ ڈالے زنا کرے شراب پیے تو ہم میں سے کسی کو انفرادی طور پر اس پر اسلامی قرآنی حد جاری کرنے کا اختیار نہیں ہے چور کا ہاتھ کاٹنے کا ہمیں اختیار نہیں ڈاکو کو سولی دینے کا اختیار ہم کو نہیں اور زانی کو سنسار کرنے کا اختیار ہم کو نہیں اور شرابی کو کوڑے لگانے کا اختیار ہم کو نہیں ہے اسی طریقے سے جہاد انفرادی عمل نہیں یہ امت کا اجتماعی عمل ہے اجتماعی عمل اجتماعیت کے ساتھ اس کو کرنا ہوگا انفرادی طور پر ایک دوسرے کے سینوں پر گولیاں نہیں چلانی ورنہ فساد پیدا ہوگا انتشار پیدا ہوگا اللہ ہماری حفاظت فرمائے یا یو حلین آمن خضو ہزر اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان لے لو سامان اختیار کرو اے سارے ایمان والو اے پاکستان والو اے سعودیہ والو اے قطر والو اے بحرین والو اے مصر والو اے شام والوں قرآن تو سارے عالم اسلام کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں اے سارے عالمی اسلام کے مسلمانوں اپنے بچاؤ کا سامان تیار رکھو غفلت اختیار نہ کرو مستعد رہو تیار رہو دشمن کے مقابلے میں فن فرو صبات پھر گرو در گرو نکلو ابن فرو جمیا یا اکٹھے نکلو بعض اوقات حالات کا تقاضا گروہ در گروہ نکلنے کا ہوتا ہے بعض اوقات حالات کا تقاضا اکا دکا کر کے نکلنا ہوتا ہے وہ ان تم میں سے بعض وہ ہیں جو دیر لگا دیتے ہیں انابت کم مصیبت اگر تم پر مصیبت آ پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ شخص کہتا ہے جو پیچھے رہ گیا یہ منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے منافق باوجود ضرورت کے اور حضور کی ترغیب کے جنگ میں نہیں نکلتے تھے بہانے کر کے پیچھے رہتے اکا کوئی پھنس جاتا برنا کوشش کرتے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر پیچھے رہ جائے پھر اگر مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ جاتی مسلمانوں کو شکست ہو جاتی کچھ مسلمان شہید ہو جاتے تو یہ منافق کہتا قد ان لاہ علیہ اللہ نے بڑا فضل کیا میرے اوپر بڑا فضل کیا میرے اوپر اسلم اکم شہیدا کہ میں وہاں شریک نہ ہوا اگر میں بھی شریک ہوتا تو ہو سکتا ہے مجھے بھی زخم لگ جاتا تو فخر کے ساتھ کہتا ہے خوشی کے ساتھ کہتا ہے اللہ نے بڑا کرم کر دیا